من الشیطان الرجیم من طرزی و نفسی و نفسی یا ایزین امن آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لاتر نہ تم حرام کرو تو یہ ان پاکیزہ چیزوں کو جو احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اللہ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے ما احل اللہ لکم جو حلال کی ہیں اللہ نے لکم تمہارے لیے ولا تعتدو اور تم زیاتی نہ کرو حد سے تجاوز نہ کرو ام اللہ یقین اللہ تعالیٰ لا يحب حد سے بھرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا یہ انہیں پسند نہیں کرتا وہ کلو اور کھاؤ بما اس چیز میں سے جو راضا کا کم اللہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے حلال اس میں سے حلال اور پاکیزہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ وہ تق اللہ اور اس اللہ سے ڈرو ان تم بھی جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو ایمان لانے والے ہو لا آخر جو نہیں وہ کرتا اللہ تعالیٰ تمہارا بل فی ایمانی تمہاری لغب قسموں پر والاقن آخر و کم لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے بیما اقبت تم المان جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں بیما اقپت تم جو تم نے پختہ ارادہ باندھا المان قسموں کا یعنی کہ پختہ ارادے سے جو قسم اٹھاتے ہو اس کا مواخذہ ہے ویسے ہی باتوں باتوں میں وہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم اٹھانے کی اس کو کہتے ہیں لغم قسم اس کا کوئی مواخذہ نہیں فکفارت ہو تو یہ پختہ ارادے سے کوئی قسم اٹھاتا ہے اور پھر قسم کو توڑ دیتا ہے فقفارات اتآم و اشاراتی مساکین اوسطی مات امونہ اتآم و اشاراتی مساکینہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا مین اوساتی مات امون احلی کم درجے کا مین اوسطی درمیان درجے کا مات امونہ احلی جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یعنی اپنے گھر والوں کو جو تم درمیانے درجے کا کھانا کھلاتے ہو وہ اس طرح کا کھانا بس اوقات اب بندہ اپنے گھر میں بہت اچھا کھا لیتا ہے بس اوقات وہ اچار چٹنی کے ساتھ بھی گزارا کر لیتا ہے تو یعنی کہ جو معمول کا کھانا ہے درمیانے درجے کا جو تم گھروں میں کھاتے ہو وہ کھانا تم نے کھلانا ہے دس مسکینوں کو یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے اور قسمت ہوں یا ان کا لباس پہنانا تحریر رقبہ یا پھر ایک گردن کو ایک غلام کو آداد کرنا ہے یہ تین کام ہیں ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے تھمل یجد جو نہ پائے یعنی کہ جو یہ پہلے والے تینوں کاموں میں سے کوئی کام بھی نہ کر سکے تو اس کے لیے ہے فسیام ایام کے وہ تین دن کے روزے رکھے فسیام پس روزہ رکھنا ہے سلاسط ایام تین دن کا ذالی کفارت کفارا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اذا حلفتم جب تم حلف قسم کھاؤ کھاؤ کسم کھاؤ و ایمان اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو یہ حلف کہتے ہیں اس قسم کو جو بندہ مضبوط ارادے سے اٹھاتا ہے جیسے عام طور پہ جو بندہ قسمیں اٹھا دیتا ہے ایسے گفتگو کے درس کو حلف نہیں کہتے تو حلف صرف اللہ تعالی کی اٹھانی ہے اور جو حلف کے علاوہ جو قسم ہوتی ہے ایسے ہی اس طرح اس نے کہا داغ کے سر کی قسم آپ کے سر کی قسم داغ کا حال اچھا ہے وہ داغ شاعر تھا تو اس طرح کی جو قسمیں ہیں اس کو حلف نہیں کہتے اس طرح صحیح بخاری کے درمیش آتی ہے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کے بارے میں کہا افلاح و ابھی ان سادہ داخل الجنہ اگر اس نے سچ کہا تو اس کے بعد کی قسم یہ کامیاب ہو گیا یہ حلف نہیں ہے ٹھیک ہے حلف صرف اللہ تعالیٰ کی اور جو ویسے خواہ مخواہ کی کسمیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ایسے بندہ قسم اٹھا دیتا ہے <coughs> اس کو کہتے ہیں لغب قسم جس طرح وہ عبد المان مکی صاحب اب تو کم ہو گئے پہلے بہت زیادہ بات بات پہ قسم بلہ بلہ تلا کی لہنے لگا دیتے تھے ہر ہر بات پہ تو یہ اس کو کہتے ہیں لذب قسم اللہ کی ہاں حلف نہیں اٹھایا جا سکتا حدیث میں منع ہے لا تحلیف بھی آبا حلف نہ اٹھاؤ جیسے قسم اٹھائی جا سکتی ایمان یمین جائز ہے حلف نہیں کا کفارت و تمہاری قسموں کا ہے جب تم حلف اٹھاؤ وحفظو اپنی قسموں کا حفاظت کرو کزالی کا اسی طرح اللہ اللہ تعالی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیا ہی اپنی نشانیاں تاکہ تم شکر کرو یا لوگوں جو ایمان لائے ہو انبرو یقینا شراب ول اور قمار جا ونصاب اور آستانے وہ پتھر جہاں پہ جا کر یہ لوگ جانور گیر اللہ کے لیے روا کیا کرتے تھے یا شرک کرتے تھے ملخمر بے شک شراب المسر اور جا ونصاب اور وہ پتھر جن کو شرک کے لیے نسب کیا یا کوئی بھی چیز شرک کے لیے جو کی جائے ول اور تیر قسمت آزمائی والے جس طرح آج کل لوگ لاٹریاں قسمت پوری قسمت اور جی یہ صرف اور صرف کلیب ہے رجس ہے شیطانی شیتانی عمل ہونے کی وجہ سے شیطان کے کام میں کام میں سے ہیں فج تریبو اس سے بچولا اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ انما یورید الشیطان ہوں یقیناً شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے یوں کہ آ کے واقع کر دے نا تمہارے درمیان سری اور بغز کینا فیل خمر شراب, میں اور جوے میں شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغس ڈال دے اور سب عمر تم کو روک دے ان ذکر اللہ اللہ کا ذکر کرنے سے وال نماز سے فحال انتم منتا تو کیا تم باز آنے والے ہو وہ رسول کی اور اور فَإن پس اگر تم پھر تو جان لو انما علی رسول المبین کے بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے وہ امین الصالحات یا نیک امال کی جو نا حرجیم جو, اس چیز میں جو انہوں نے خوا لیا کھا چکے ہیں یعنی کہ پہلے اگر وہ کوئی ایسا وہ جوا وغیرہ کھیل کر کھا چکے ہیں یا اس طرح کا کچھ اللہ تعالیٰ کا حرام کردہ کام وہ پہلے اس کا ارتکاب کر چکے ہیں لیکن ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کب ایزامت ہوا امن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنے جب وہ ڈر جائیں اور متقی بن جائیں و امن و اور ایمان لے آئیں و امیر الصالحاتی اور نیک امال کریں یعنی توبہ کر لیں تو سابقہ کی وافی ہے سمت تقو پھر وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں متقی بنے و امن اور ایمان والے بنیں سمت تقو پھر وہ متقی بنے و احسن اور انہوں نے نیکی کی واللہ اللہ المحسنین اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یا ایو اللہ دبینہ آمن ہو وہ جو ایمان لائے ہو لا اللہ تعالیٰ تم کو ضرور آزمائے گا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ میں نے صحیح دی شکار سے تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا تنالوہ ہو پہنچتے ہوں, تنالو ہو ہوں گے اس کو تمہارے ہاتھ تنالوہ پہنچتے ہوں گے ہاتھ ورما کم اور تمہارے نیزے اللہ, اللہ ہوتا کہ جان لے اللہ تعالیٰ نہیں خواب ہو کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بالغیبی دیکھے باد جس نے جو کی اس کے ایمان لائے ہو لا تقتل نا تم قتل کرو شکار کو حرم اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو منقطع اور جس نے قتل کیا اس کو یعنی شکار کو تم میں سے متعمیر جان بوجھ کر فج تو اس کا ٹکانا اور اس کا بدلہ مسل ماں کا اس کی مثل ہے جو اس نے قتل کیا ہے مینل نا چوپائے سے یعنی جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا ہے حالت احرام میں چونکہ شکار کرنا منع ہے تو جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا ہے اسی طرح کا جانور اس کو فدیے کے طور پر دینا پڑے گا تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اسی کے برابر ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے فرما دیا ہے یا کوئی بھی فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں تم میں سے دو عدل والے آدمی یہ قربانی ہے والد کابا تھی کابے میں پہنچنے والی یعنی کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کابہ پہنچنے سے پہلے احرام کی حالت میں تم نے حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے تو شکار کر لیا تو قربانی کابہ میں جا کے نہر کرنی ہے ضبع کرنی ہے او کفارہ تم یا پھر کفارہ ہے تا آب مساکین مسکینوں کے کھانے کا،, او کا یا اس کے برابر سیامن روزے رکھنے ہیں وہ کا ہی تاکہ وہ چکھے اپنے کام کا وبال اب اللہ سلف اللہ نے درگزر کیا اللہ نے معاف کر دیا اس چیز سے جو پہلے ہو چکا ہے فمن آدھا اور جو دوبارہ ایسا کرے فیم تاقی تو اللہ تعالی اس سے انتقام لے گا واللہ اللہ تعالیٰ عزیزم غالب ہے بہت زیادہ ظلم اور بڑا انتقام لینے والا ہے گیا ہے تمہارے لیے سید البحری سمندر کا شکار وطعام ہو اور اس کا کھانا متا القن تمہارے لیے سامان ہے ولی سیارتی اور مسافر کے لیے قافلے کے لیے وہ حرما اور حرام کیا گیا ہے سید خشکی کا شکار ماں تم تم ہے ماں جب تک تم احرام کی حالت میں ہو یعنی محرم آدمی سمندر کا شکار کر سکتا ہے اگر سمندری راستے سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو مچھلیاں پکڑ کے وہ کھا سکتا ہے سمندر کا شکار کر سکتا ہے خشکی کا شکار منع ہے و پاک اللہ, اللہ اور اس اللہ سے دروی تو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے جاد اللہ القادہ الحرام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کاضا کو البعط الحرام جو حرمت والا گھر ہے قیام الناسی لوگوں کے لیے قیام کا باعث قیام کی جگہ وہ الحرام اور حرمت والے مہینے کو وحدیہ اور قربانی والقلائدہ اور وہ والے جانور جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈالتے تھے قلادہ ڈالتے تھے لے کے جانے کے لیے گالی کا یہ لتا عالم تم جان لو کہ ان اللہ یعلمو کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وہی اور جو زمین میں ہے و ان اللہ بالکل نشین علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے جان رکھو اللہ شبید العقاب کہ بے شک اللہ تعالی انجام کی سختی والا ہے سزا کی سختی والا یا پھر سخت عذاب والا ہے وہ یقین اللہ تعالیٰ کا فوری بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ماں الر رسول إِلَّ بلاگ نہیں ہے رسول پر مگر صرف پہنچا دینا ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما ماں تبدو ماں تخت جو تم تمظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو نہیں برابر ہو سکتے ناپاک اور پاک پاکرت الخبی اگرچہ ناپاک کی کثرت تجھ کو تعجب میں ڈالے ایمان لائے ہو لا تسألو عن انشیا نہ تم سوال کرو اشیاء کے بارے میں چیزوں کے بارے میں اگر وہ ظاہر کر دی گئی تم کو تو تسو تمہیں بری لگیں گی وہ ان اور اگر تم سوال کرو انہا ان کے بارے میں حین یو نزل جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تب دلکم تم حال لیے ظاہر کر دی جائیں گی اف اللہ عنہا اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے حلیم بہت زیادہ بردبار ہے قد سالہ قوم من قبلکم یقیناً یا تحقیق سوال کیا تھا اس کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے تم ساتھ کفر کرنے والے ماں جا اللہ بحیرہ تن نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اور نہ صاحبہ والا وسیلہ وسیلہ والا ہامن اور نہ کفر ہوں لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یفتر اللہ کبی با وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ اکثر لا اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے بحیرہ یہ اوٹنی ہوتی جب یہ اوٹنی پانچ بچے جن لیتی تو اس کا کان پھاڑ دیتے اور حملوں رقوب ترک کر دیتے نہ اس پر سامان لا دیتے نہ اس پر خود سوار ہوتے اور یہ بتوں کے نام پر غیر اللہ کے نام پر اس کو آزاد کر دیتے تھے یہ جاہلیت کی ایک رسم تھی اور اسی طرح صاحبہ نظر مان کر چھوڑی گئی نظر مانتے تھے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس کو اونٹنی کو آزاد چھوڑ دوں گا وہ اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اونٹنی کو اور پھر وہ جہاں سے مرضی پانی پیئے جہاں سے مرضی گھاس کھائے کوئی اس کو روکنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا اس کو کہتے تھے صاحبہ اور اسی طرح وسیلہ وسیلہ یہ وہ ہے جو چھ بچے جنتی ساتواں مردہ ہوتا تو مردوں کے لیے مذکر ہو تو عورتوں کے لیے اور اگر مونس ہو آزاد چھ بچے اونٹنی جان لیتی ساتواں بچہ اگر مردہ ہوتا تو وہ اونٹنی مردوں کے لیے خاص ہوتی اور اگر وہ مذکر ہوتا مذکر ہوتا تو پھر عورتوں کے لیے خاص ہو جاتی اور اگر منس ہوتا ساتواں بچہ تو اس کو وہ آزاد کر دیتے تھے بتوں کے نام پر اس کو کہتے ہیں وسیلہ اور حام اس اونٹ کا نام ہے اس اونٹ کو کہا کرتے تھے کہ جس کی پشت سے دس بچے پیدا ہوں مسلسل جس کی سلب سے دس بچے پیدا ہوں تو کہتے تھے ہم یا اس کی پیٹھ گرم ہو گئی ہے اس کو کہتے تھے حام بحیرہ صاحبہ وسیلہ یہ تین اونٹنیاں اور حام اونٹ ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہ چیزیں مقرر کی لوگوں نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی وہ اکثر حملہ جی کفر لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یف کرون اللہ کبیبا وہ پر جھوٹ ہیں وہ اکثر حملہ اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے وہ القی اللہ ان کو کہا جائے تعالو آو الہ اس چیز کی طرف ما انزل اللہ جو ناظر کی ہے اللہ تعالیٰ نے وئے رسول یا رسول کی طرف آ جاؤ قالو تو کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہم کو ما وجدنا علیہ آباء جس پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء کو علا لوکانا کیا اور لوکانا اگر ہو آباؤہم ان کے آباء لا یعلمون شیعہ نہ وہ جانتے ہوں کچھ بھی ولا یحتدون اور نہ وہ ہدایت پاتے ہو۔ اللہ دینا آمن ہوں جو ایمان لائے ہو علیہ کم تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے علیہ لازم پکڑو انفوسا اپنی جانوں کو اپنی جانوں کا بچاؤ کرنا تم پر لازم ہے لاٮٔ برکم کہیں نقصان نہ پہنچا دے تم کو وہ آدمی جو گمراہ ہے ازہ تبئی تم جب تم ہدایت پر ہو لاٮٔم کہیں نقصان نہ پہنچا دے تم کو منزل وہ آدمی جو گمراہ ہے گبراہی تم جب تم ہدایت پر ہو تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کے بعد کہیں گمراہ بندہ تم کو نقصان نہ پہنچا دے لہذا اپنی جانوں کا بچاؤ کرنا تم پر لازم ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ارل مرجی اکم اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے سب کا فی البی بس وہ خبر دے گا تم کو بنا کن تم تعمل اس چیز کی جو تم عمل کرتے تھے یا ایل لدینا آمن لوگ جو ایمان لائے ہو شہادہ تو تم میں تمہاری آپس کی گواہی اراح احادہ جب تم میں سے کسی ایک آدمی کو موت آئے وسیعتی وسیعت کے وقت افنانے دو آدمی ہیں دبا عدل والے یعنی تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت پہنچے تو وسیعت کے وقت دو عدل والے آدمی ہوں گے اسنانے دو آدمی ہیں جو عدل والے او یا اور یا تو دو بندے شہادت دینے والے گواہی تمہارے اندر سے ہی ہو تمہارے علاوہ اوروں سے تم چل رہے ہو سفر کر رہے ہو زمین میں مصیبت الموتی تو تم کو موت کی مصیبت پہنچ جائے تب سونا ہوں تم ان دونوں کو روکے رکھو نماز کے بعد تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے ان مرتبہ تم اگر تمہیں کوئی شاک ہو یعنی اگر تمہیں شاک ہو کہ یہ وسیعت کے اندر ہیر پھیر کر دیں گے تم سے اثر کی نماز تک ان کو روکے رکھو اور ان سے قسمیں دو جس بات کی کہ لالی بھی سمانا کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے بلوکانا اگرچہ قریبی استدار ہی کیوں نہ ہوانختم شہادت اللہ ہی اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی شہادت بے شک ہم اس وقت البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے یعنی اگر ہم نے گواہی کو چھپایا یا گواہی میں ہیر پھیر کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے فاً اوسیرا بس اگر اطلاع پالی گئی اللہ مستحق اسما کہ وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں فعران یقمان تو دوسرے ان کی دو ان کی جگہ کھڑے ہوں گے فیوق سیمانہ ان لوگوں میں سے استحقہ علیہ جن کے خلاف گناہ کا ارتقاب ہوا ہے استحق علیہم جن کے خلاف ارتقاب ہوا ہے گناہ کا فیوق سیمان وہ دونوں قصبے اٹھائیں گے اللہ کی شہادت نا کہ ہماری گواہی احق زیادہ حق کے قریب ہے شہادت ہی نا ان دونوں کی گواہی سے ورنہ ہم نے جاتی نہیں کی ان نہ ادھر نہ تو بے شک ہم اس وقت اگر یعنی زیادتی کریں گے تو ہو جائیں گے ظالموں میں سے کوسی و اطلاع پائی گئی اولا زیادہ قریبی استحقہ مستحق بنے یا مرتقب ہوئے ظالی یہ ادنا زیادہ قریب ہے یا تو شہادت علاوہ کہ وہ بیان کرے گواہی ادا کرے گواہی اللہ وجیحا اسی طریقے پر درست طور پر او یہ خواب ہو یا وہ ڈرے ایماندہ بعد ایمانہم کہ ان کی قسمیں قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی اللہ, اللہ تعالیٰ اور سنو بھی کوم الفاص اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یوم اللہ رسولہ جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا ما تھا جب تم تمہیں کیا جواب دیا گیا تم کیا جواب دیے گئے کال کہیں گے لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے ان کا علام الغیوب بے شک تو غیبوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے یاد کا علی کا میری اس نعمتو, نعمت علیمت اللہ والدہ پر ہے, تیری پر ہے تو لوگوں سے کلام کرتا تھا گود میں وہ کہڑ عمر کا نام ہے نا مدد کیرادوں سے کلام کرتا تھا بھی بھی اور, ادھوڑ بھی کا اور جب میں نے توراتی اور انجیر تین ایئر جب تو پیدا کرتا تھا مٹی سے کا ہے شکل کی مانند بزمی میرے حکم سے فتح نے پھوکتا اس نے فتح کو ازمی تو وہ ہو جاتا پرندہ میرے حکم سے میں تب او اور تو درست کرتا الک ول ابراسا اکما پیدائشی کو ول ابراسا اور برس والے مریض کو بھی نہ جب تو لایا ان کے پاس باز نشانی فکار اللہ کافرو تو کہا ان لوگوں میں جنہوں نے کفر کیا ان میں سے انہدا نہیں ہے یہ اللہ مگر شہر جادو۔ الواری جینا اور جب میں نے وہی کی حواریوں کی ہواری ایمان لاؤ مجھ پر یا میں نے الہام کیا الہام اوحی تو مراد یہاں پر الہامی وحی ہے الہام کیا دل میں اللہ تعالی نے الحام کی کیا اللہ کی طرف ان آمینو بی کے مجھ پر ایمان لا بے رسولی اور میرے رسول پر قالو تو انہوں نے کہا آمناہ ایمان لائے بس شد اور گواہ ہو جا بے انا مسلمون کے بے انا نا مسلم کے بے شک ہم مسلمان ہیں انقالحواری نے جب کہا حواریوں نے مددگاروں نے حواری مددگار جب کہا حواریوں نے آج کل ہم نبی علیہ السلام کے حواریوں کو صحابی کہتے ہیں صحابی اصحاب اس وقت لفظ حواری بولا جاتا تھا کہ ہم پر نازل کرے آسمان سے ایک دسترخان دسترخان صورت میں کیونکہ معا کا ذکر ہے اس کا اس وجہ سے اس کا نام سرہ مع دسترخان کالک تک اللہ نے کہا اللہ سے بنو ان کو تم امید اگر تم امید ہو قالو تو انہوں نے کہا مریدو ہم چاہتے ہیں نا قول منہا ہم سے کھائیں و تتمئن قلوبونا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے و نعلما اور ہم جان لے ان قد صدقتنا کہ تُو نے ہم کو سچ کہا ہے و نکونا علیہ من الشاہدین اور ہم اس پر گواہ بن جائیں قال عیسیٰ بن مریم کہا عیسیٰ بن مریم نے اللہم اے اللہ ربنا ہمارے رب انزل علینا نازل کرتے ہم پر مائدتا من السمائی آسمان سے بسترخان تقومونا عید لی اولینا و آخرینا ہو جائے گی ہمارے عید ہمارے پہلوں کے لئے اور آخریوں کے لئے و آیت منکر تلطر سے لشانی ورزکرہ اور ہم کو رزق بے و انتا خیر الرازقین اور تو رزق بنے والوں میں سے بہترین ہے قال اللہ کہا اللہ تعالی نے امی منزلہ میں اس کو ناغل کرنے والا ہوں علیکم تم پر فمیق فر بادو پس جو کفر کرنے گا اس کے بعد مِنكم تم میں پس بے شک میں اس کو عذاب دوں گا ایسا عذاب لا عذاب ایسا کہ نہیں نے دیا جہان بن مریم اے عیسا بن مریم کلتاسی کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو جب کہے گا اللہ تعالی اے عیسا بن مریم کلتا کو، اتاخذنی پکڑ دو مجھ کو بنا لو مجھ کو و امیہ اور میری ماں کو الہینی دو الہ من دون الله اللہ کے علاوہ قالا کہیں گے کا تو پاک ہے ما یکول لی نہیں ہے ممکن میرے لیے ان اقولہ کہ میں کہو جب ہی ہے جائز میرے لیے کہ میں کہوں ما لیس لی حق جس کا مجھے حق نہیں ہے <خصف> میری کو بنا دیں کہتے ہیں نا کہ ہمیں عیشا علیہ السلام عیسائی کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام نے پجاری بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے میرے لیے کہ حق جس کا مجھے حق نہیں ہے ان کم تو اگر میں نے یہ بات کہی ہے فقد عالمتا ہوں تو اس کو جانتا ہے علم تو جانتا ہے معافی نفسی جو میرے دل میں ہے والا اور میں نہیں جانتا معافی نفسی جو تیرے نفس میں ہے ان کا انتہا علام الغد بے سکتے ہی غیب کو چھپی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے ان کو کہا تھا اللہ مگر ما امرتنی حکم دیا تھا جس کے بارے میں ان پر رہا فلم جب نے مجھ کو فوت کر لیا کم تنترقی باٮٔم تو ان پر نگہبان تھا وہ انتہید اور تو ہر چیز پر گواہ ہے انتو عدد ہم اگر تو ان تو ادب ہوں اگر تم کو آزاد دے فن عباد کا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں میںخش دے انتل عزیز الحکیم تو بے شک تو غالب ہے الحکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے کہ ان کی سچائی کے نفا دینے کا دن ہے لہم ان کے لیے جنات باغات ہے۔ تزری چلتے ہیں من منتا ہار جس کے نیچے سے بریہ خال افیحا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے آبادہ ہمیشہ رضی اللہ عنہ و ردو ان راضی ہوا اللہ تعالیٰ اور وہ راضی ہوں گے اس سے ذالک کلفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو اللہ سماجات اب العربی اللہ کے لیے بادشاہ تاسمانوں کی اور زمین کی اور معافی ہند اور جو اس کے اندر ہے اس کی بھی یہ ہوا اللہ کو نشین قبیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قاضر ہے بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے چلیں گی یہ صورت پوری ہو گئی ہے آج کافی ہے